خافضت اذا رجت الارض رجا الجبال بسا فكانت هباء ادھر جب ہو لے گی وہ ہونے والی اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلندی دینے والی جب زمین کاپے گی تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزا ہو جائیں گے چورا ہو کر تو ہو جائیں گے جیسے روزن یعنی سوراخ کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے وَكُنتُم ثلاثة ما أصحاب اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے تو دہنی طرف والے کیسے دہنی طرف والے تفسیر خزان العرفان میں ہے یعنی جن کے نامۂ اعمال ان کے دہنے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے تفسیر خزین الارفان میں ہے یعنی جن کے نامۂ اعمال بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے سب یعنی السابقون اولئیک المقربون فی جنات النعیم اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے وہی مقرب بارگاہ ہیں چین کے باغوں میں سلت من الاولین وقلیل من ال عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَّائِنُونَ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْسَفُونَ اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے جڑاؤ تختوں پر ہوں گے ان پر تکیا لگائے ہوئے آمنے سامنے ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے کوزے اور آفتابے اور جام آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما سلام سلام اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں اور بڑی آنکھ والیاں ہو جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی سلا ان کے امال کا اس میں نہ سنیں گے کوئی بے بات نہ گناہگاری ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام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 لا ولا ممنوعه وفرش مرفوعه اور طرف طرف والے کیسے دہنی طرف والے کیسے بے کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں اور ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں اور بلند بچھونوں میں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 من الاخرین بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کماریاں اپنے شوہر پر پیاریاں انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں دہنی طرف والوں کے لیے اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فی سمو میو احبین غزل ان کروں قبل ذلیق اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھویں کی چھاؤں میں جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے انین قو امل اور اس بڑے گناہ کی ہٹ یعنی ضد رکھتے تھے اور کہتے تھے کیا کہ جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی تم فرماؤ کہ بے شک سب اگلے اور پچھلے ضرور اکھٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعات پر ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الدَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآکِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّونَ منها البطون فشاربون من فشاربون شرب هذا نزلهم يوم پھر بے شک تم اے گمراہو جٹلانے والو ضرور تھوڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے پھر اس سے پیٹ بھرو گے پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیئیں یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دنو خلق تم تم نم تخ ن نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمَّا تَحْرُسُونَ تم تذن ذریع بل محروم اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان پھر کیوں نہیں سوچتے تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں ہم چاہیں تو اسے روندن یعنی پامال کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چٹی یعنی تاوان پڑی بلکہ ہم بے نصیب رہے اَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِئَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعِلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کرتے اَفَرَأَيْتُمُن ر تم تم شرت ہے بسم عربی کلاوین تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے ہم نے اسے جہنم کی یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی عظیم فی کی تب مکھن مسلم تم میروبل عالمین تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے بے شک یہ عزت والا قرآن ہے محفوظ نوشتہ میں اسے نہ چھویں مگر باوضو اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا اَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُم مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا وَأَنتُم حين ونحن أقرب ولكن لا تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو پھر کیوں نہ ہو کہ جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں فل کل تمغ مدین فلقن مین المقر فروح و ریحان و نعیم و من کرمن فصل تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّدْلِينَ فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمِ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمِ ان هذا حق فسبح ربك اور اگر جٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھسانا یہ بے شک اعلی درجے کی یقینی بات ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو صدق الله العظيم